سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے پندرہ دن کی اقامت کی مکہ میں اور سولہویں دن حج ہے یہ اقامت آپ کی ہو گئی آپ مقیم ہو گئے جب سولہویں دن مکہ سے چلیں گے تو نماز پوری پڑھیں گے اور اگر پندرہ دن کے درمیان حج آیا اگر آپ نیت کر لیں پندرہ دن ٹھہرنے کی تو نیت ہی سے مقیم نہیں ہوگا نیت باطل کیونکہ حج کے لیے آپ جائیں گے تو آپ مسافر ہوں گے پندرہ دن مکہ میں روکنے کے بعد سولہویں دن حج کرنے جائیں اب تو آپ مقیم اور اس سے کم میں مسافر جی اب آپ اندازہ لگا لیں کہاں کتنے دن رہیں گے آپ